ان اِنَّ الَّذِينَ بِشَكْ جو يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ جگڑا کرتے ہیں اللہ کے تو میں بغیر سلطان نتاہم بغیر دلیل کے جو آئی ہون کے پاس ان فِي صدورِهم نہیں ہیں ان کی دلوں میں اللہ کبرن مگر تکبر ہے مَا هُمْ بِبَالِغِ نہیں ہے وہ اس کو پہنچنے والے ایسے تکبر کے مالک ہے کہ جو تکبر یہ کرتے ہیں اس تکبر کو یہ پہنچ نہیں سکتے معنی یہ کیا تکبر کریں یہ ارے جو اپنے وجود پر طاقت نہیں رکھتے ہیں جو اپنے وجود کی ہوا کو خارج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں چھوٹے پیشاب بند ہو جائے تو اس کو کھول نہیں سکتے خزاں حاجت بند ہو جائے تو اس کو کھول نہیں سکتے اپنے نوالا گلے میں پھنس جائیں تو اوپر نچی نہیں کر سکتے ان کی کیا قوت ہوگی ایسی تکبر کرتے بس پناہ منگو اللہ تعالیٰ سے یقیناً وہ بہت خوب سننے والا دیکھنے والا ہے لخل کو سماوات اکبرمن خلکنہ سلا کنہ اخترنا صلاح يَعْلَمُونَ فرمائیں ان لوگوں کا کیا عجیب شبہات ہے قیامت کے خلق تخلیق سے ان کا انکار دوبارہ اٹھانے سے ان کا انکار کیا یہ غور نہیں کرتے آسمانوں کو زمینوں کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ان کے خود وجود اس بات کی دلیل نہیں ہے یہ ہم نے بنائے ہیں تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے فرمایا سماوات البتا پیدائش بانو زمینوں کے اکبر خلق الناس بہت بڑی ہیں مخلوق کے پیدا کرنے سے انسانوں کے پیدا کرنے سے وراک ترنہ سے لیکن لوگوں کی اکثریت علمون نہیں جانتے اس بات کی طرف علمی بصیرت سے نہیں دیکھتے وماست نہیں برابر ہو سکتے اور دیکھنے والا ودینہ منوامل ہاتھ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا انہیں کمال کیے ولل مسیح اور نہ برائی کرنے والا پلی لمات ازکرون بہت کم ہے جو تم نے سیاحت پکڑتے ہو فرما کہ برابر ہو سکتا ہے ایک شخص صالح ہے مومن ہے متقی پر ازگار ہے اللہ کی حدود کا پابند ہے عبادات کا پابند ہے اور دوسرا شخص نافرمان ہے جب یہ برابر نہیں ہے تو نتیجے میں کیسے برابر ہوں گے اور اس کو اللہ تعالی چھوڑے گا کیسے ان کے لیے قیامت اللہ نے لازمی قائم کرنا ہے تاکہ دونوں میں سے ہر ایک کو ان کا بدلہ دیا جائے اِنَّ لا ضرور آنے والی ہے وہ قیامت نہیں ہے اس میں کوئی شک نا نا لیکن بہت سارے لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے مانا ہر دور میں بہت سارے لوگ قیامت کے منکرین ہوتے ہیں رب استجب رب نے پکارو مجھے بلا لو مجھے میں قبول کروں گا تمہاری پکار کو ان اللدینہ بے شک بولو یس تک برونا عبادتی جو تکبر کرتے ہیں میرے عبادت سے سید خلون جہنما ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جہنم میں ضلیل ہو کر سید خلون جہنما ان قریب و داخل ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مجھے پکار ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تمہاری پکار کے اندر جو بھی تمہاری طلب ہے مانگ ہے وہ مانگ میں دے سکتا ہوں کسی اور کے پاس نہیں ہے لہذا میرا حق ہے کہ مجھے پکاروں میرے ماں سے کوئی ہے جو پکارنے کا حقدار ہے کوئی بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ سبحان تعالی اسی عقیدے پر تمہیں نجات دے گا کہ تم صرف اللہ رب العالمین کو پکارو گے اور اس میں اللہ رب العالمین نے پہلے بتایا کہ ایک سالے ہیں ایک مسیح ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے قیامت کا آنا لازم ہے لیکن بہت سارے لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو فرمایا اس دن کے لیے تیاری کرو اس تیاری میں پہلی چیز یہ اللہ کے توحید اس لیے فرمایا وقال ربود انہیں استجب لگو اور دیکھیں نبی علیہ السلط کے حدیث آپ دیکھیں نا دنیا میں اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں اولاد بھی ماں باپ سے اگر کوئی چیز مانگتے ہیں تو ناراضگی ہو جاتی ہے میاں بیوی کا مسئلہ اس طرح ہوتے ہیں اور بار بار مانگے تو پھر تو ہی ناراضگی اور اللہ کی وہ ذات ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے اگر کوئی دعا نہیں مانگتے ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں ہم تو مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا وقال رب نے خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں دے دوں ہاں جو لوگ مانگنے سے کنی کتراتے ہیں تکبر کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں جی اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہمارا رسائی نہیں ہے ہمارا ان کے آگے ان کا اللہ کے آگے اللہ فرماتے متکبر ہے میں کہتا ہوں مجھے پکارو یہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے کسی اور کے اسٹاف سے جائیں گے کسی اور کے وسیلے سے جائیں گے اللہ نے کہاں کہاں آئے کہاں بولا ہے قرآن کی کس حیات میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھے نہیں پکارو وسیلے سے آؤ اللہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مجھے پکارو جو لوگ مجھے پکارنے سے کنی کتراتے ہیں میرے عبادت سے وہ تکبر کرتے ہیں تو فرما ایسے لوگوں کے میرے ہاں عذاب ہے اور جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دعا عبادت دعا تو ہے عبادت تو اب دعا صرف اللہ کے ذات سے ہونی چاہیے کسی اور کو پکاریں گے تو تباہی ہے ہلاکت ہے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جعل رحم اللہ جس نے بنایا تمہاری رات کو لے تسکن فی تاکہ سکون حاصل کرو اس میں و نہا را اور دن کو دکھ لانے والا بے شکر اللہ تعالی اللہ سے فضل والا ہے لوگوں پر ولا کن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے رات سکون کے لیے اور دن دیکھنے کے لیے جس میں تم روزی تلاش کرتے ہو فضلہ میں ربکم لیکن اتنا فضل کرنے کے باوجود لوگوں کی اکثریت اللہ کی عبادت سے غافل ہے رات کو سکون بھی کر لیں گے اور رات کو فلمیں اور گانے اور فہاشی بھی دیکھ لیں گے اور کسی کو یہ خوف نہیں ہوتے کہ اگر اللہ ہمیں پکڑ لے گھروں کے اندر پکڑ لے زلزلے کی صورت میں پکڑ لے اور کسی اور عذاب کی صورت میں پکڑ لے تو کیا بنے گا شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ظاہر اللہ رب کم یہ ہے تمہارا رب تمہارا پالن ہار یہ ہے پیدا کرنے والا یہ خالق و کل شے پیدا کرنے والا ہر چیز کے ہیں صرف تمہارا نہیں ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ہے کیونکہ جب خالق وہ ہے جب وہ رب ہے رب کے معنی پالنے والا خالق کے معنی پیدا کرنے والا مانا پیدا بھی اس نے کیا پال بھی وہ رہا ہے تو اب الہ کوئی تیسرا ہو سکتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے دو صفات اس کے ہو گئے خالق بھی وہ رب بھی وہ تو اب الہ کوئی اور ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو عقل کی بالکل خلاف ہے فرمائے پر حق مگر وہی اللہ ہے. فأنا تو فکون پھر کس طرح تم پھرے جاتے ہو جو فک اللہ کانب آیا اسی طرح پھرے گئے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیتوں سے پھرنے والے اسی طرح پھرے گئے تھے نتیجہ کیا ہوا فرمایا قذا نے کہو فكل الذين كانوا بايات الله يجهدون اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیاتوں کے اللہ کے آیاتوں کے انکار کا نتیجہ یہ ہے اللہ الذي اللہ وہ ہے جلالکم الاوز قرارا جس نے بنایا تمہارے زمین کو قرار گا والسماء بین الاسمان کو چھت پسورکم او صورت بنائے تمہارے فاسن صورکم اچھے صورت یہ بنائے تمہارے ورد کا کم منت یہ بات دیے تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے ذالکم اللہ و ربکم یہ ہے تمہارا الحب ربکم جو تمہارا رب دے یہ تمہارا رب ہے تمہارا رب ہے تمہارا الہ ہے تو یہی ہے جس نے تمہارا شکل صورت بنایا جس نے تمہارے لیے اسمان بنایا جس نے تمہاری زمین بنائی بتبا رک اللہ و رب المین بس بابرکت ہے وہ اللہ جو جہانوں کا رب ہے رب العالمین ہے وہ بابرکت ہے اس کے مقابلے میں کسی کے پاس برکت نہیں ہے کہ یہ اور برکتیں تلاش کرو گے تو نہ کر گے یہاں پر فرمایا وہ رضا کا کم تمہاری پاک رزق کا انتظام کیا آپ گندم کو مکائی کو اور جتنے بھی غلے ہیں اناج ہے پھل فروٹ ہے اس کو دیکھ لو اس کے دانے کو آپ ڈالتے ہیں کاتھ کے اندر گندگیوں میں ڈالتے ہیں اس کا بالیاں نکلتے ہیں پھر وہ درخت کی صورت میں پودوں کی صورت میں بن جاتے ہیں پھر اس دانے کو آپ دیکھ لو گندم کا دانا دیکھ لو مکائی کا دیکھ لو اوپر سے کئی دسیوں پردے اللہ نے چڑھائے ہوتے ہیں اور دانے اندر سے بالکل محفوظ صاف سترا اور وہ اگرچہ آپ نے بینس وغیرہ کے گوبر کے اندر دانے کو ڈالا تھا لیکن اس گندم اور اس مکئی کے اندر اس کے دانے میں آپ کو گوبر کا کسی اور کا ذائقہ نہیں آئے گا۔ بالکل صاف سترا اور رزقکم من الطيبات۔ پاک رزق وہ تمہیں دیتا ہے۔ تو اب یہ سارے کام انجام دینے والا اللہ ہو اور پھر الہ تمہارا کوئی اور ہو عبادت کا حقدار نہیں۔ وہ الحي لا اله الا هو وہی معبود ہیں جو زندہ ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہیں ہے فدوه مخلصین له الدين بس پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار اس کے لیے بندگی الحمد رب العالمین تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ورنہ کہ اس کے لیے دعوت خاص کرو اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے یہ ہلاکت اور تباہی کا سبب ہوتا ہے کل آپ فرما دیجئے انی نو تو میں منہ کیا گیا ہوں یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں من دون اللہ جن کو تم اللہ کے ماسے آپ کو کارتے ہو لما جا نہیں جب آ گئے میرے پاس واضح دلیل میرے رب بھی اپنے رب کی طرف سے میرے رب کی طرف سے دلائل جب آ گئے تو میں کیوں کسی غیر کی عبادت کروں گا دلائل میرے پاس علم آ گیا ہے تو مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں فرمند بردار ہو جاؤں رب العالمین کے لیے میں اس کا پابند ہوں یہ بھی جوابات ہے یعنی مشرقین کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ لچک پیدا کرو کچھ تو نرمی کرو کچھ تو مانو آپ ان کو جواب دو کہ نہیں اس میں تو اللہ نے مجھے روک دیا ہے اور اللہ اللہ وہ ہے خلقکم جس سے تم کو پیدا کیا وین تراب ان مٹی سے ثم من نطفہ پھر پانی کی قطرے سے ثم من علقہ پھر جمے ہوئے خون سے ثم یخرجکم طفلن پھر وہ نکالتا ہے تم کو بچے کی صورت میں ثم لتبلو پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنے جوانی کو قوتوں کو ثم لتكونوا شیوخا پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے وہ من کم اور تم میں سے بعض میم جو فوت کر دیے جاتے ہیں من قبل و اس سے پہلے وَلِتَبْ اور تاکہ تم پہنچوسم وقت مقرر تک وَلَا عَلَّكُمْ تاکہ تم عقل حاصل کرو فرمایا کہ دیکھو اپنے بچپنے کو دیکھو اپنے جوانی کو دیکھو اپنے بڑھاپے کو دیکھو یہ اپنے ذات پر اور اپنے رشتے داروں پر نظر ڈال کر پھر یہ دیکھو یہ کام کون کرتا ہے پھر تم میں سے کوئی بچپنے میں کوئی جوانی میں اللہ فوت کر دیتا ہے جس کو تم کہتے ہو کہ بے وقت فوت ہو گیا اور جوانی اس کی چلے گئی اور نیا نیا شادی کیا تھا اور بیٹے میں فوت ہو گیا منگنی ہوئی تھی فوت ہو گیا فلاں فلاں فرمایا کہ یہ سب کام کون کرنے والا ہے میرے ساتھ ورنہ اگر کسی اور کے اختیارات ہوتے تو کون چاہتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم کو دکھا دوں اس میں میرے مصلاحتیں ہوتی ہے فرمایا کہ تم عقل حاصل کرو وہ امید جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جب ایسا فیصلہ کر لیتے کسی کام کامایا پھول کن فیا پس کہہ دیتا ہے اس کام کے لیے تو ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے اس کے ہو جانے کا امر صرف انتظار ہوتا ہے ہو جاؤ بس ہو جاتے ہیں یہ کسی اور میں یہ قوت اور طاقت ہے نہیں کسی اور نے یہ کام انجام دیا ہے نہیں مشرقین کا عجیب انداز ہے نا سب چیزوں کو تسلیم کرنے کے باوجود شیطان ان کو حق پر نہیں چھوڑتے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں, نہیں نہیں یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ بزرگانی دین بھی ویسے نہیں ہے ویسے کیا نہیں ہے یہ مشرقین کا کن ذہنی کا علامت ہوتے ہیں کہ وہ حق کی طرف نہیں آتے تنابت نہیں ان علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ جینا ان لوگوں کی طرف جو فی آیات اللہ جو جگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں ان نایوس رفون کس طرف وہ پھرے جاتے ہیں اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں ان کا رخ کس طرف ہے اللہ دین قد کتاب وہ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو وہ بیمار سلنا بھی رسولا اور ساتھ اس چیز کے جو ہم نے بھیجا ہے اس کے ساتھ اپنے رسول کو مانا کتاب بسوں فیالم ان قریب و جان لیں گے ان قریب جان لیں گے یہ اللہ کی وعید کا طریقہ ہے ان قریب تم سمجھ جاؤ گے عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا دل اخلاف جب تو ہوں گے ان کے گردنوں میں وہ سلا اور زنجیرے ہوں گے صابون وہ گسے جائیں گے یہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں صبر کرو وہ دن آنے والا ہے کہ جب زنجیروں میں جکھڑ دیا جائے گا ان کو اور جکڑ کر فرشتے گسٹ کر ان کو لائیں گے, گے کہاں ہے وہ جس کو تم شریک چلایا کرتے تھے کہاں مندون اللہ اللہ کے ماں سے وہ جن کے اللہ کے ماں سے تم نے عبادت کی ہے وہ آج کہاں ہیں کہ تمہیں عذاب سے نجات دے جانم سے تم کو نکال دے کچھ اللہ کے سامنے سفارش تو پیش کر دے قالو کہ غائب ہو گئے ہم سے ہم سے غائب ہو گئے وہ تو ہے ہی نہیں کہاں ہے کوئی بھی نہیں ہے حبت آ جانے کی وجہ سے مصیبت آ جانے کی وجہ سے انسان عقل کو بیٹھتا ہے نا اب ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے بلم نقو من قبل شی بلکہ نہیں تھے وہ پکارتے اس سے پہلے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں اب کیسے مشرک جو ہے نا زبان بدلتے ہیں نا بات بدلتے ہیں جانم میں بھی یہ لوگ باتیں بدلیں گے جانم میں دنیا میں تو ویسے بدلتے رہتے مبتد ان کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے نا کسی بھی مبتدی سے آپ بات کریں مشرک بدتی سے میں نے اس دن بتایا بیٹا تو وہ اپنے ایک بات پر نہیں ٹھہرے گا جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں وہ ایک بات پر نہیں ٹھہرتے تھے کبھی کہتے تھے رج ارم مشہور ہے کبھی کہتے نہیں ہیں کبھی کہتے نہیں افطرا اللہ کا دیوا یہ سب ان کی باتیں ہوتی ہے ایک دفعہ نئے کراچی میں ایک ایک مجلس تھی تو جس نوجوان نے گھر میں مجلس رکھا تھا مناظرہ اس کو ہم نے سمجھایا کہ یہ جو مولوی آئیں گے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک موضوع پر یہ ٹھہریں گے نہیں ایک موضوع شروع کریں گے اس میں دیکھیں گے ہم پس گئے کہیں گے اچھا چھوڑو یہ مسئلہ کیسا ہے تو آپ کی میں ایک ذمہ داری لگاتا ہوں اس کو کم از کم آپ نے باتیں رہنا تو کیا ذمہ داری ہے میں نے کہا جب ایک موضوع سے یہ جائیں گے نا دوسرے میں آپ کڑے ہو جاؤ مجلس آپ کہہ دیں کہ مولوی صاحب آپ کی شکست ایک ایک موضوع میں آپ کی شکست دوسرے میں آپ تب جا رہے اتفاق سے وہ لڑکا ذہین تھا وہ ایسے ہی کرتا رہا پہلے ایک مسئلے پر شروع ہو اس کو انہوں نے چھوڑا تراوی تراوی سے آگے گئے وہ رف الدین پر اسے آگے دوسرا تیسرا تقریباً جب مجلس ہم اختتام کر رہے تھے تو پانچویں یا چھٹے نمبر پر اس لڑکے نے آواز دیا کہ اس موضوع میں بھی تمہاری شکست اس لیے کہ مشرق جو ہوتے یہ ایک بات پہنی ٹھہرتے اب یہاں آپ دیکھیں جانم کے اندر ایک بات پہ نہیں ٹھہرتے ان سے اللہ پوچھتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ جو مندون اللہ تم کو پکارتے تھے قالداللہ علم وہ ہم سے غائب ہو گئے اچھا غائب ہو گئے پھر کہتے ہیں، نہیں, نہیں. لوگ کہتے نا کہ توحید پر جو, جو ہیں وہ جنتی ہے قبلوں سے ہم نے تو اس سے پہلے کسی کو پکارا نہیں تھا وہ پہلے والی بات ہماری غلط ہے اپنے بات کو فوراً بدل دیتے ہیں پہلے بھی یہ عنوان ہم پڑھ چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کا عقل نہیں ہوتے شعور نہیں ہوتے بات بدلنے میں ان کو ٹیم نہیں لگتے یہ بات بدلنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب تمہاری بات کسی مشرق بدتی سے ہو بدین سے ہو تو اپنے دلائل دینے کے بجائے ان کی دلائل میں غور کرو تو وہ خود ہی آپ کو دلائل مہیا کرے گا تمہیں دے گا دلیل جب وہ بات کرے گا اس کے بعد میں غور کرو اس کی پلٹ کر دلیل تمہارے پاس اس کی بات میں موجود ہوگی وہ پلٹ کر تم اس کو پیش کر سکتے ہو یہ یقیناً ایسا ہے کن تم تف تفرحون نہ فی الارج بغیر الحق کن تم تم یہ جانب میں تم کیوں آئے سزا کا سلسلہ تمہارے اوپر کیوں شروع ہوا یہ اس سبب سے بما کن تم تف جو تم زمین میں خوش رہا کرتے تھے فرح فرح تکبر کی خوشی کے خوشی مال دولت عش عشرت اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا فی الرج زمین میں بغیر الحق نہ حق زمین میں ناحق خوشی بنایا کرتے تھے ایک ہے تو حق خوشی کسی کو اللہ نے مال دیا دولت دیے وہ معاہدے متبع سنت ہے وہ سلال مال میں سکاتا بھی ہیں لوگوں پر صدقہ بھی کرتا ہیں اچھا پہنتا بھی ہے اور اچھی طریقے سے کبھی حج کرتے کبھی عمرہ کرتے ہیں کبھی غلاموں کو آزاد کرتے ہیں کبھی جہاد والوں کو دیتے ہیں کبھی مدارس میں کام لگا یعنی جو بھی کرتے ہیں یہ حق پر وہ خرچ کرتے ہیں اللہ نے دیے وہ حق پر خرچ کرتے اور ایک ہے ناحق تکبر کرنا اللہ کے مال کو کائیں پیے عیش کرے اس میں اور حق کا مقابلہ کرے اس سے تو یہ نہ حق ہے وہ بھی ماں کن تم اور بس سبب اس کے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے مرح مرح کرتے تھے تکبر کرتے تھے ایک تمہارے اندر تکبر تھی اور دوسری تمہارے اندر فخر اور ناجائز خوشی بنانے کا عادت جس کی وجہ سے آج تم جانب میں آئے خود خلو اب جہنما خالدین داخل ہو جاؤ جانم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے اس میں فب سمس وال متکبرین بہت برا ٹھکانا ہے متکبرین کا بہت برا ٹھکانا ہے ان کے لیے بہت سخت واحد ہے ان کی نہ کوئی دعا سننے والا ہوگا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا ذلت اور رسوائے بس بیرنا واد اللہ حق کن بس صبر کرو یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے ہم آپ کو دکھا دیں نن سے وعدہ کیا ہے او نہ <يُرجَوون> نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تسلی اور سارے مسلمان معاہدین کے لیے ہے کہ ان کے باتوں پر آپ صبر کریں اور اس میں نبی علیہ السلام کی موت کے ثبوت کہ اگر ہم آپ کو فوت کر دیں رب بھی ان کو ہم اپنے پاس بلائیں گے اور اگر اپ زندہ ہوں گے ان کو ہم سزا دیتے ہیں تو اس پر بھی ہم قادر ہیں ولقد ارسلنا رسولا يقيناً بھیجا تھا میرے رسولوں کو من قبل اپ سے پہلے منہم ان میں سے من قصصنا عليك جس کا حال بیان کیا ہم نے آپ کے اوپر ان کے واقعات کو ہم نے پڑھ کر اپ کو سنایا ومنهم لم نقصص عليك اور ان میں سے بعض جس کا حال بیان نہیں کیا ہم نے وما كان للرسولن اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے لائق ہو ایت یا بےآتن کہ وہ لے آئیں کوئی نشانی اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے امر سے مانا نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معجزات لے کر آئے گا یہ تو اللہ ہم کو دیتا ہے مشرقین کے سوال کا جواب ہے کہ یہ لوگ معجزات کیوں نہیں لاتے نبی جیسے ہم مانگتے ہیں ہمارے معجزات کو لے آئے جس طرح ہم مانگتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ نے فرمایا نہیں معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے پیدا جامر الفت جب آئے گا امر اللہ کا خود یب فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ وہ خسرے کلم وب نقصان اٹھائیں گے اس وقت باطل لوگ باطل لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے مانو جب اللہ کا امر آتا ہے امر سے عذاب مرا دیں عذاب کے موقع پر نقصان اٹھائیں گے وہ لوگ جو باطل پرست لوگ عذاب کے منتظر ہوتے ہیں ایمان کی فکر نہیں کرتے اللہ الدی اللہ, اللہ وزاد بنا چوپائے لتر تا کہ تم اس پر سواری کرو مینا مینہا تھا مینہ تاکہ سواری کرو ان میں سے باز پر وہ مینہ تا اور اس میں سے تم بازے کاتے ہو مانے بازے کا گوشت استعمال کا ہے جس طرح بینس ہے گائے ہیں بکریاں دمبے وغیرہ اس کا گوشت ہے دودھ ہے اور چیزیں اشیاء۔ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں وہ سواری کے لیے نہیں ہے اور دیگر ایسے جانور جو سواری کے لیے ہیں گدے پر سواری کرو گھوڑے پر کرو اونٹ پر کرو والا کمفی ہاں تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں تب لوگ والے یہاں ہاں جتن تاکہ تم پہنچو ان پر اپنے ضرورت کو پھر صدور جو تمہارے دلوں میں ہے وہ آلیہ و کے ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو ان پر بھی تم سوار ہو کشتیوں پر بھی سوار ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات اللہ تم اللہ کی کون سی نشانیوں سے تم انکار کرو گے اللہ کی نشانیوں میں سے کون سی نشانیوں کا تم منکر ہو بتاؤ فرمایا فلم یسیرو سیرو فلار کیا وہ سیر نہیں کرتے ہیں زمین میں کہ دیکھ لے ان کے من قبل اس طرح وا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں قان و اخترم ان ہم تب ان سے زیادہ وا اشد قوۃن اور سخت قوت میں واثارن اور نشانات بنانے میں فل اور زمین میں زمین کے نشانات میں ان سے سخت تھے فما اغنانهم فس نہیں کام آیا ان سے ما خانو یکسبون جو وہ کسب کرتے تھے جو کچھ کسب انہوں نے کیا اس کسب نے اللہ کے عذاب سے ان کا دفاع کچھ بھی نہیں کیا یہاں پہ ثابت ہو گیا نا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیا تھے اکثر امن و اشد تم سے زیادہ بھی تھے تم سے قوت میں بھی آگے تھے معلوم ہوا یہ امت قوت میں بہت کمزور ہے ایسے ہی صرف باطونی ہے باتیں بہت کرتے ہیں کہ ہم یہ ہے وہ ہے چاند پر چلے گئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک زبانی طور پر پہنچ گئے گئی کہیں بھی نہیں ہے وہی دنیا میں پھر رہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان کی قوت کا اندازہ یہاں سے لگا دو کہ انہوں نے ابھی تک ذلقر کا دیوار پتہ نہیں کیا ہے ابھی تک یاجوج و ماجوج کا ایڈرس لے کے نہیں آئے کہ وہ کہاں ہیں زمین پر ہے وہ آسمان میں تو نہیں ہے ابھی تک یہ وہاں تک نہیں پہنچا ہے کیونکہ زمین میں سمندر میں ایسے علاقے ہیں جہاں تک ان کی جس جائے تو آگے اس میں حرکت نہیں ہوتے گر جاتا یہ خود بھی مانتے ہیں تو جب ان کی قوت کا عالم یہ ہے کہ زمین پر یہ زمین کے کونوں میں گم نہیں سکتے تو چاند پر جانا ان کے باپ کی کہاں طاقت ہے یہ تو صرف ڈرامہ ہے اب کون جائے ان سے ان کے ساتھ کیا چلو میں اپ کے ساتھ جاتا ہوں کہ یقینا تم چاند پر گئے ہو دنیا کے میڈیا کو وہ اپنے ٹی وی اور اپنے انٹرنیٹ اور اپنے الیکٹرانک نظام کے ذریعے سے جو بھی ڈرامہ دکھائیں کہ دیکھو میں وہاں ہوں اب کون ان کے ساتھ ہے کہ تم وہاں ہو کے ہوں کہ نہیں ہو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ تم دنیا کے چیزیں ہم اپ سے مطالبہ کرتے ہیں یہاں تک پہنچ جا چلو اسمان کو چھوڑ دو زمین پر جب ایک طرف کہتے کہ یہ چاند جو ہے زمین سے بہت وسیع ہے چاند اور سورج جو ہے یہ زمین سے بہت وسیع ہے بہت بڑا وجود ہے ان کا تو تمہارا یہ جو سیارہ جائے گا وہ پہلے تو اس دنیا کو پار کرے گا نا کیونکہ دنیا تو چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں جب یہ دنیا چھوٹا ہے اس کو پہلے پار کرے گا تو اس دنیا میں ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یاجوج جو ماجوج دنیا میں ہے تو دنیا سے تو تمہارا یہ سیارہ پار ہو جاتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے ان کا ایڈریس تو لے آؤ کہ وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا شغل ہے کس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا خوراک کیا ہے ان کے درمیان میں لین دین کیسے چلتے یہ تو قرآن کی الفاظ ہیں نا لیکن اس سے بالکل خاموش ہے یہود نصارہ کو پتا ہے وہ قرآن کے بڑے مائر ہے قرآن کو خوب مانتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پچھلے لوگوں کو جو قوت اور طاقت دی ہے ہم ان کے ہزار میں سے ایک جیسے اوپر جا رہے ہزار میں سے ایک حصہ اللہ نے ہم کو دیا ہے میں پڑھ چکے ہیں کہ ہزاروں سے ایک حصہ اللہ نے ہم کو دیا اس ان لوگوں کے میں تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ اشد قوت وہ قوت اور طاقت میں زمین میں تم سے بہت زیادہ تھے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا ان کے کمائی نے جو انہوں نے کمایا تھا پلمج عم رسول جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول بلبینات واضح دلائل کے ساتھ وہ خوش ہوئے جو ان کے پاس تھی من العلم علم میں تھی وہاں کبھی لیا ان کو ما اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے نا مسلمانوں کی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگوں کی صفات ہے کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں وہ اپنے فنون کو ترجیح دیتے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے دنیاوی فنون کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہیں یہ پروفیسر ہے <coughs> یہ ان کی دنیاوی علومت ہے اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کی عادت رہی کہ جب نبی وہی لے کر آئے تو وہ اپنے دنیاوی علوم پر بڑے خوش رہے فرح باند علم جو کچھ ان کے پاس تھا ہنر وغیرہ اس پر وہ خوش رہے اور انہوں نے دین کا استحصال کیا مزاق کیا جس طرح آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تم ان مولوں کے ہاتھ چڑھ گئے جو قرآن حد سنت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ تمہیں دقیانوسی نظام کی طرف لے جائیں گے یہ ترقی کی طرف لے کے نہیں جائیں گے تو ہم کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے اسلام نے ترقی کا منع نہیں کیا ہاں اسلام نے ایک شاٹ راستہ بتایا ہے جو ہمارے ان منافقوں کو کمرانوں کے پاس نہیں ہے اسلام نے کہا کہ دنیا میں جس نے ترقی کی ہے اس کے گردن کو پکڑو اور آپ نے ماتحت کر لو اس نے جتنے بھی ترقی کی ہے آرام سے اس کے گردن سے پکڑو اور اپنا ماتحو وہ ترقی تمہارے دو دنوں میں تم کو مل جائے اور اگر تم کافروں کے ساتھ ریس لگا کر ترقی کرو گے اللہ فرماتے نہیں پہنچ سکتے اس لیے من العلم ان کے علم کے انتہا اس دنیا کے حدود میں ہے اور تمہارے علم کی انتہا دنیا کے حدود میں نہیں ہے کچھ یہاں دیکھتے ہو کچھ اخرت کو دیکھتے ہو تو ان کا پونچ دنیا کے والے سے زیادہ ہے تمہارا پہنچ دنیا کے والے سے کم ہے ان کے مقابلے میں شریعت کا شاٹ راستہ ہے کہ جہاد کے ذریعے سے کافروں کو سرنگو کر لو تو ان کے پاس جو بھی ہنر ہے وہ تمہارے قدموں میں آ گیا استعمال کرو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنے دنیاوی علوم اور فنون پر خوش رہے پلم جب دیکھا انہوں نے ہمارے احساب کو قالو کہنے لگے آمنا بلّا ہم ایمان لیا اللہ کے ساتھ واہدہ اکیلے وہ کفر اور ہم نے کفر کیا بما ان چیزوں کے ساتھ گننا بھی ہی مشرقین جس کو ہم شریک تہرانے والے تھے اب انہوں نے اقرار کیا ہم ایمان لے آئے اکیلے اللہ پر معلوم ہوا کہ اللہ کو ہر دور کے لوگ مانتے ہیں لیکن اکیلے نہیں مانتے اور اسلام ہے کہ اللہ کو اکیلے مانو تب جا کے مزہ ہوگا پلم یا کوئن پا فس نہیں پیدا دیا ان کو ایمان کے ایمان نے لم مارا وباسنا لمبا رہا باسنا جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو سنت اللہ اللہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا وہی ہے قد خلط فی عبادی ہی جو گزرا ہے اس اللہ کے بندوں میں اور نقصان اٹھایا اس وقت کافروں نے مانا پھر اللہ تعالی مہلت نہیں دیتے کہ چلو اب تمہارے ٹائم ہے ایمان لے آؤ اصلاح کر لو نہیں عذاب آ گیا اب ایک ہی راستہ ہے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ صورت کے خصوصیات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بہت سارے آیتوں میں ذکر کیا اللہ کے کی صفات نمبر دو رجل مومن فرعون کے ساتھ مباحثہ ایمان کے دعوت اور مصعل السلام کے دفاع کے حوالے سے نمبر تین عذاب قبر کا ذکر نمبر نمبر چار میں عذاب قبر کا ذکر نمبر پانچ میں اہل کے ساتھ محاجہ آپس میں اور پھر فرشتوں سے ان کا مکالمہ نمبر چھ فرشتوں کے دعائیں جو مقرب فرشتے ہیں ایمان والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں نمبر ساتھ جہنمیوں کا اعتراف یہاں میں دو حیات دو ممات مل گئے ہیں لیکن آپ راستہ واپسی کے لیے چاہتے ہیں وہ رستہ ان کو نہیں ملے گا نمبر آٹھ اللہ کے نافرمان دنیا میں تکبر کرتے ہیں دنیاوی علوم پر رسول کی مخالفت میں اور یہ ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے کہ جو لوگ دنیاوی علوم کو فوقیت دیتے ہیں دلی علوم پر ان کو اللہ زلیل کرتا ہے یہ اللہ کا نظام اور قانون ہے صورتحام سجدہ گزرے ہوئے صورت کے ساتھ تعلق اللہ نے اس صورت میں توحید ثابت کیا شرک رت کیا دعا کے حوالے سے اب اس صورت میں اللہ رب العالمین لوگوں کے جو اوہام ہوتے اوہام ان اوہام کو دفع کرتا ہے وہ مت کرو اللہ کے توحید کے بارے میں نمبر دو پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے صفات کا ذکر کیا صفات اتسا قرآن کریم کے حوالے سے تو اب اس صورت میں اور احوال ذکر کرتے ہیں منزل کے اعتبار سے کہ منزل کے اس نو حالات ان کا تذکرہ نمبر تین پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کیا دنیاوی عذاب کے حوالے سے فروغ پر اب اخروی عذاب کا سمودیوں پر عادیوں پر نمبر چار پہلے میں اللہ رب العالمین نے توحید ثابت کیا اب اس صورت میں ترغیب ہے استقامت کی طرف توحید پر قائم رہو موت تک نمبر پانچ پہلے صورت میں انکار تھا ان کا غیر اللہ کے عبادت کے حوالے سے قیامت کے دن اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کہ وہ انکار تو کریں گے لیکن ان کی, ان کی وجود ان پر گواہی دے گی سورت کا اللہ کے توحید کو ثابت کرنا ہے شبہات کے تردید کے ساتھ بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میرا بات بہت رحم کرنے والا ہے حامیم تنزل من الرحمن الرحیم حوامیم من دوسرے صورت ہے جسے جی میں نے بتایا سات سورتیں اور اس کو ضینۃ القرآن اور مختلف اقوا سے صحابہ نے تعبیر کیا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے باغیچوں میں سے باغیچوں کا سیر کرے تو ان سات صورتوں کے سیر کر لے اور اس کے اندر بہت عجائبات اللہ تعالیٰ کی فرمایا کہ نزول اس کتاب کا ہے رحمان الرحیم کی طرف سے کتاب ان کتاب ہے فصلت آیاتو تفصیل کے ساتھ اس کے آیت ہے قرآن عربی قرآن ہے عربی زبان میں قوم کے لیے جو جانتے ہیں بشیر و نذیر خوشخبری دینے والا والا رضا اکثر چہرے ان کی اکثریت نے سنتے فرمایا کہ یہ اتنا عجیب کتاب جو مفصل بھی ہے عربی زبان میں بھی ہے بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں اور نزول بے رحمان رحیم کے طرف سے ہیں اس کے باوجود بدبخت لوگوں کو دیکھو کہ اس قران سے منہ پھیر لیتے ہیں اس کو سننے کے لیے تیار نہیں وقالو اننا قلوبنا فی اقنۃ ذل ہمارے پردوں میں ہیں مما تدونا الی جس کے طرف تو بلاتا ہے ہمیں وفی اذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں بندش ہے بندش وہ ایسا باری پن کہ انسان سنائے کم دے وہ بہن نہ ہو بہن کا حجاب ہمارے تیرے درمیان پردہ ہے فاعمل اننا دن تم عمل کرو ہم بھی عمل کرنے والے ہیں مشرقین کا جب کوئی دلیل نہیں بنتا ہے نا جواب تو دائی حق کو کیا کہتے بھائی تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے ہم کو تنگ نہیں کرو کہتے تم اپنا عمل کرو ہم اپنا عمل کریں گے فرما دیجئے انما نبشرم مشرکم میں بشر ہوں تمہارے طرح یو ہاں وہی کی جاتی ہے علیہ میرے طرف انما علیہ ملاہ واحد یقینا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے فستقیمو علیہ تم متوجہ ہو جاؤں ساللہ کے طرف استغفر ہو اور مغفرت طلب کرو ساللہ سے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ حلاقت ہے مشرکین کے لئے فرما کہ یہ آپ سے مختلف باتیں کریں گے ہمارے دل ایسے ہیں ہمارے باتیں الگ ہیں تمہارے الگ ہیں تمہارا مذہب الگ ہے ہمارا مذہب الگ ہے تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے لیکن آپ سنا ان کو اگر آپ سے یہ کچھ ایسے مطالبات کرتے ہیں کہ معجزہ لے کر آؤں یا آپ سے کہتے ہیں عذاب لے کے آؤں تو آپ اس کو جواب میں کہہ دو قلع انمان بشرمس لوگوں آپ کہہ دو کہ میں تو بشر ہوں بشر کے پاس یہ اختیارات نہیں ہوتے ہاں وہی کی جاتی ہے میری طرف اس وہی کے دائرے میں بات کرو اللہدینہ وہ لوگ لا تو نہ زکاتا جو نہیں دیتے زکات وہ ہم کافرون اور وہ عقرت کا انکار کرنے والے ہیں یہ دلیل جو لوگ زکوۃ نہیں دیتے عقیرت کے من کرے کیوں ایمان بلاخرہ نہیں ہے نہ ڈر کے مارے دیں گے ان الدینہ بے شک بولو گا منو جنہوں نے ایمان لایا وہ مل سوال ہاتھ کیے لہم ان کے لیے عجر غیر اجر ہے بغیر ختم ہونے والا انتہا جس کی نہیں ہے غیر و ممنون۔ ایسا اجر جس کو غیر منکتے لا لامنتہا آپ کہہ سکتے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے نہ ختم ہونے والا کل آپ فرما دیجیے کیا تم کبر کرتے ہو اس ذات پر جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں میں وتجالونہ اندازہ بناتے ہو تم اس کے ساتھ شریک ضالک رب العالمین یہ رب العالمین ہے اب زمین بنایا اسی نے تو اب اس کا کوئی اور ساجی برابر ندا کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے برابری کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے یہ کیسا عقل ہے وجعل فیھا رواسیا من فوقها وبارک فیھا وقدر فیھا بنایا اس میں رواسیا مضبوط پاڑ من فوقها اس کے اوپر وبارک فیھا برکت ڈال دی اس میں وقدر فیھا اور اندازہ کیا اس میں اقواتھا اس کے غذاؤں کو کھانے پینے اور دوسرے تمام اخوات قوت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس میں برابر رکھ دیا بات ایام چار دنوں میں چار دنوں میں اللہ رب العالمین نے زمین کے معاملات کو مکمل طور پر درست کر دیے دو دنوں میں اللہ تعالی نے زمین کو بنایا اور مزید دو دنوں میں اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا سونے و چاندی اور کھانے پینے کی اشیاء انسانوں کے لیے ذخیرے بنانے سارا کام کر لیا فرمایا سوال برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے یہ چار دن پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے مانا جو بھی سوال کرتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ اللہ نے چار دنوں میں یہ سارے معاملات کیے السما پھر انہوں نے توجہ دیا آسمان کی طرف وحیت و اور وہ ایک دعا کے مانند تھا فقال اللہ فسکا اس سے وللارض اور زمین سے وکاء اعتیاتون او کرھا آو تم دونوں خوشیاں نہ خوشی کے ساتھ قالتا کہاں ان دونوں نے اتینا توین ہم آئے ہیں پرمنبردار ہو کر رضامندی اور رغبت کے ساتھ ہم بالکل تیار ہیں فقزا النسم السماوات فص فس فیصلہ کیا سوا سماوات انساد اسمانوں کا فی یومین دو دنوں میں واو فی کل سما رہا وہی کی ہر ایک آسمان میں اس کے کام کا وزیناس وزیناس دنیا اور زینت دی دنیاوی آسمان کو بے چراغوں کے ساتھ مانا تاروں کے ساتھ اور حفاظت کے ذمہ دار بنایا ان کو ذالک کا تقدیر العزیز علیم یہ اندازہ غالب خوب جاننے والے کی طرف سے ہیں چھ دونوں کا ذکر سبا سماوات اور فرصت ایام بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا یہ ترتیب ہے اس کا پہلے دو دنوں میں, زمین, پھر دو دنوں میں اس کے اندر جو اور کاریگری تھی پہاڑوں کو ڈالنا اس کا وزن برابر کرنا اس میں سونے چاندی فائدے کی چیزیں کہاں رکھنا ہے فصلوں کا انتظام کیا ہوگا ہموار زمین کہاں ہوگی لوگوں کے فوائد چشمے کہاں جاری ہوں گے دریاؤں کو کس طریقے سے میٹھا پانی کس طریقے سے بیچ میں چلا یہ سارا نظام اللہ نے بنایا یہ ساری کاریگری کرنے والا اللہ پھر بچ میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اب انسان انسان کا پجاری بن گیا یہ کہاں کا عقل ہے فرمایا کہ اسمان کو اللہ نے دنیاوی اسمان کو تاروں کے ساتھ زینت دی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تارے دنیاوی اسمان میں ہیں اوپر نہیں ہے یہاں ہیں اور پھر تاروں کی ایک ذمہ داری بتائی زینت کے ساتھ ساتھ کہ وہ شیتین کو مارتے ہیں اس لیے فرمایا کہ وہ اس کی حفاظت بھی اس اللہ نے کی ہے تو تاروں کے ذریعے سے جنات جب اوپر جاتے ہیں شطنت کے لیے تو اللہ رب العالمین تاروں سے کام لیتا ہے ان کے مارنے کے لیے فرما یہ اندازہ جس ذات نے کی ہے وہ عزیز بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ خوب جانتا ہے فائن اور رضو فخر تو کم سواقت اگر وہ اراز کر لے آپ کہہ دینا ان سے یقین نتیجے سامنے آئے گا اندر تو میں ڈراتا سوائے کا مانا بجلی کڑک میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے مثل مثر سواگت آدی سمود مانا آسمانی عذاب ہے نا آدیوں اور سمودیوں کے اذاب سے جو بجلی کا عذاب آواز کی صورت میں کڑک کی صورت میں اللہ نے ان پر بھیجا تھا میں اس عذاب سے پیچھے سے اور جانب سے اللہ نے ان کے طرف پیغام بھیجے وقفے وقفے سے ہم آئے ہر جانب سے آ کر انہوں نے سمجھایا کیا کہا اللہ تعبد اللہ یہ کہ بندگی مت کرو مگر ایک اللہ کی قالوا انہوں نے کہا لو شار ربنا اگر چاہتا ہمارا رب لانزل ملائکۃن زرون نازل کرتا فرشتوں کو بینا بما اورسلتم به کافرون یقینا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو આમ انکار کرتے ہیں کہتے ہیں اگر اللہ بھیجتا تو نبی انسانوں میں کیوں بھیجا وہ تو فرشتوں میں آ جاتا لہذا جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے انکار کیا فاما سمو فماذ فسو جو عادی تھے فاستكبروا في الارض انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر الحق ناجائز وقالوا انہوں نے کہا انا من اشد منا من قوه کون ہے زیادہ ہم سے قوت میں اولم يروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان الله یقینا الله تعالی الذي ذات ہے خلقهم جس نے ان کو پیدا کیا ہے هو اشد منهم قوۃن وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں وكانوا بیاتنا يجحدون وہ ہمارے عیتوں کا انکار کرنے والے فارسلنا علیہم فزبیجہ ہم نے ان کے اوپر ریحن سرسرا ہوا تیز ہوا تیز ہوا بیجہ فی ایام نحسات منہوض ثابت ہونے والی دنوں میں وہ دن جو وہ ان کے لئے منہوض ثابت ہو گئی لیوزی جی قہمتہ کے چکائے ان کو عذاب الخضی عذاب رسوائی کے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں والعذاب العاخرت اور البتاخرت کا عذاب اخذا بہت رسوائی کرنے والا ہے وہ ہم لائن اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ قوت والے کون ہیں اب اتنے بیوقوف کہ اللہ کو بھی درمیان میں سے غائب کر دیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے قوت طاقت جو بھی اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اللہ کے حکم کو مانیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قوتوں کو اور بڑا دے قوتن قوت لیکن نہیں انہوں نے تکبر کیا جیسے کہ پچھلے آیات میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ جب ان کے پاس علم آیا تو پچھلی صورت میں ہم نے یہ پڑھا فرح علم جو ان کے پاس دنیا کا ہنر وغیرہ علم تھا اسی پر وہ خوش رہے یہاں کون انبت کرتے دین کے طرف علم کی طرف فرمایا ان کی مدد نہیں ہوگی وہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ وا اما ثمود فاهدينا ان فاستحبوا العما وہ جو کہ ثمود تھے انہوں نے اندپن اختیار کیا فاستحبوا العما فہدينا ہم نے ان کو ہدایت دی لیکن انہوں نے اندپن اختیار کیا حق کے کی مقابلے میں فاخذتهم فصدقاؤون کو سائے کا عذاب الہون ایک بجلی کے سخت عذاب نے ایک کڑک کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اور تے ومتقی تقوی ہے انسانوں کی نجات کے لیے شروع اللہ جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو روکے جائیں گے گرو گرو ہوں گے نہ الگ الگ ان کو روک دیا جائے گا جانم کے پاس خاک کے طرف لا کر ان کو روکے جائیں گے حتا یہاں تک اذا ما جا اوہ جائیں گے اس کے پاس شاہدا علیہم سمو وافصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کے کان ان کے آنکھیں اور ان کے چمڑے ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا ہے سر سے پاؤں تک چمڑا اس میں شرمگا کا چمڑا سب داخل ہو گیا کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے وجود سے سادر ہوا تھا اور وہ یہاں شہادت نہ دے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ جب یہ کہیں گے نا فرشتوں نے جو لکھا ہے غلط ہے وہ ہم نے پڑھ لیا بنی اسرائیل میں کہ کفا بے نفس کا حسیبہ آج کا حساب تمہارے اوپر تمہارے نفس کے خلاف کافی ہے یہ خوراک کتاب کا کتاب پڑھ لو پچھلے صورتوں میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ان کو امن میں دیے جائیں گے امن میں پڑھو اور پڑھنے کے بعد نتیجے پر تم خود پہنچ جاؤ گے کسی کو برا ظہر ہی عمل نامہ دیا جائے گا اور وہ کہے گا ہاں او مکرو کتاب ہاں جو دائیں ہاتھ میں ہے وہ ہاں ہاں مکرو کتاب پڑھے گا کیا میرا عمل پڑھو خوشی ہے اور دوسرا کہے گا لم تک ولم ما مجھے نہ دیا جاتا عمل نامہ یہ سارے بیس مباحثے سے پارے ہو کر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو ہو گیا نا مسئلہ تم نے پڑھ لیا کہتے ہیں نہیں یہ غلط لکھا ہے یہ شہادت آ گیا نے آپ کو حق کو نہیں نہیں غلط ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہے یہ دنیا میں بھی بڑے سازش کے جملے استعمال کرتے ہیں وہاں پر بھی زبان چلائیں گے اللہ فرماتے ٹھیک ہے تم کیا مانتے ہو مشکات میں یہ روایت موجود ہے یہ کہیں گے لا عزیز والا نفس الا من نفسی ہم اپنے اوپر اپنے اس ہوا قصور کے گواہی کو صحیح نہیں مانتے ہمارے نفس ہمارے اوپر گواہی دے ہم مان جائیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں ٹھیک ہے اب تمہاری نفس کے باری ہے تمہارے آنکھ بولنے لگ گئے آنکھ بولنے لگی ہاں اور چمڑے پہ بولیں وقالو کہیں گے ہم اپنے جلدوں سے چمڑوں سے لمشہد تم علینا کیوں گواہی ہو تم خلاف ہمارے خلاف کیوں گوائی دیتے ہو تم تو ہمارے ساتھ جانب میں چلے جاؤ گے ان کا جواب خالون اللہ اللہ بلوایا ہم کو صلاح نے کل شین جو بلوانے پر قادر ہے ہر چیز کو جس نے بلوایا ہر چیز کو جس چیز سے وہ بولی چاہے نکلوا دے ہمیں تو اس ذات نے کہا کہ بولو ہم نے بولا وہ ہوا خلق اور اس اللہ نے تم کو پیدا کیا تھا وہ پہلے بار وہ لے ترجون اور اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے ہمیں تو اسی نے کہا تھا اور پیدا بھی تم کو اسی نے کیا تھا اب انسان کے وجود کا ایک خاص بات وماں کن تم نہیں تھے تم تس ترونا پردہ کرتے شادا کے گواہی دیں گے علیکم تمہارے اوپر سما حکم بلا سوارکم بلا جلو حکم تمہارے کان تمہارے انکے تمہارے چمڑے تم نے اپنے آپ کو پردے میں جہاں گنا کے لیے جاتے اور تو ادھر ادھر دیکھ لیتے, گردن ہلا لیتے لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہاتھ میرے ساتھ ہے, میرے ٹانگے پاؤں میرے ساتھ ہے میرے انکے کان میرے ساتھ ہے یہ بول دیں گے اللہ کی عدالت میں یہ تو کارندی اللہ کے تم لیکن تمہارے یہ گمان تھا <coughs> یقین اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کثیرم ممات عملون بہت سارے چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو تمہارا یہ خیال تھا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو ہم کرتے ہیں اللہ نہیں جانتے کیوں؟ تم چپ کر کرتے تھے نا تو چپ کر کرنے میں تمہارا نیت کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ سے چھپتے ہو تو یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ سے چھپ کر کرو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا وَذَالِكُمْ ذُنُّكُمُ الَّذِيذُ وَنَ اور یہ ہے وہ تمہارا گمان جو تم نے گمان کیا تھا اپنے رب پر اس نے تم کو تباہ کر دیا فاس فاس تم ہو گئے کیا ہو گئے من الخاسرین نقصان والوں میں سے اس پر انسان غور کرے تو بات یہی ہے نا اس کے علاوہ کیا بات ہے کہ انسان کے گناہوں کے لیے دلیری کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب یہ گنا کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس وقت اللہ نہیں دیکھتے جب یہ گنا کرتا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں آنکھیں بدن یہ اللہ کی عدالت میں میرے خلاف گواہی دیں گے اگر یہ یہ گمان کر لے تو گنا کیسے کرے گا کبھی بھی نہیں کر سکے گا مانا جب یہ دیکھتا ہے کہ لو جی یہاں آدمی ہے یا کوئی عورت نظر آتی ہے یا کوئی ہے تو گناہ سے وہ کیوں چپتے وہ کہتے یہ بولے گا معاشرے میں بولے گا میرے خلاف گواہی دے گا تو یہ دنیا کے معمولی خوف سے اتنا خوف زدہ ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ اگر اسلامی شریعت ہے تو سزا لگ جائے گی نہیں تو لوگ دو چار باتیں سنا دیں گے لیکن مستقل ابدن جہنم کے عذاب اس کے بارے میں اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو اللہ فرماتے تمہارے ساتھ چوکیدار ہیں گواہ ہیں یہ گواہ قیامت کے دن بولیں گے تو پھر یہ کیسا چھپے گا اللہ سے چھپ کر گنا کرے گا نہیں کرے گا اس لیے کہتے ہیں کہ تمہیں بہت سارے باروں باتوں میں یہ یقین تک اللہ نہیں جانتے روفس اگر وہ صبر کرے فنس وم تو جانم ان کا ٹھکانا ہے وہ اگر وہ معافی طلب کرے تو نہیں ہے وہ معافی دیے گئے لوگوں میں سے اگر یہ صبر کرے تب بھی جانب میں اور صبر نہ کرے تو تب بھی جانب میں اگر یہ توبے کے بارے میں کہہ دے توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہے توبے کے بارے میں ان کو شریعت نے بتا دیا تھا کہ پھر توبہ کرو گے لیکن فائدہ تمہیں نہیں دے گا لہم قرآن ماں بیندی مما خلفہم مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے دوستین فضائی نے خوبصورت کر دکھایا لہم ان کو ماں بہن دے ماں خلفہم جو ان کے آگے پیچھے ہیں وہ کال ہی مل قول و ثابت ہو گئے ان کے اوپر بات فی عمین اکمتوں میں قد خلت جو گزر چکے ہیں من امن قبل من سے پہلے منل جن ان سے انسانوں جنوں میں سے انہم ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک انسان کے لیے جو اللہ کے بغاوت پر اتر آتا ہے تو ان کے لیے پھر ہم نے ایک شیطان مقرر کیا قیض قرآن ایک بدبخت شیطان کو ہم نے ان کے ساتھ مقرر کر دیا ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ پھر چلے گا اور ان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ان کے برے اعمال کو ان کو خوبصورت کر دکھائے گا تو ایسے انسان پر ایک سزا تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں دوسری سزا بیوی کے حوالے سے ہے ان کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ ایک شیطانی آلہ بنا کر کے ان کے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں اس طرح تیسری سزا اولاد کے حوالے سے ہیں پھر یہ سارے ان کے لیے پورا جال بن جاتے ہیں اور ہر فتنے میں اس کا ایک ایک جوڑ پستا ہے تو دوسرا جوڑ اس کے بعد پستا ہے اس طریقے سے وہ پس جاتے ہیں فرمایا لَهُمْ قُرَنَا لَهُمْ مَا مَا مقرر کر دیا ہم نے ان کے لیے ان کے جان جو اچھے دکھاتے ہیں ان کو ان کے احمد ان کے آگے پیچھے سارے احمال ان کو دکھاتے ہیں یہ اچھے تو ان کے اوپر اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے اللہ کا قول امم اور امتوں میں قد خلط من قبل جو ان سے پہلے گزرے انس یقیناً فروغ ان لوگوں نے جنہوں نے لہٰذ مت سنو اس قرآن کو شور کرو اس میں لال لقم تغلب ان کا تم غالب ہو جاؤ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ تم غالب ہو جاؤ اللہ نے فرمایا لال لگن تر ہم تاکہ تم پر رحم کیے جائے سرت عراب آخر میں ہم نے پڑھ لیا تھا فلا قندین کا بھروان قریب سزا دیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا بن شدید وَلَا ضرور بدلا دیں گے ہم ان کو اس وزی بہت برا وہ جو کان عمل کرتے تھے ان کے اعمال کا بدلہ آئے گا نتیجہ آئے گا قرآن کے مخالفین کا اللہ پھر ان کو مزہ چکاتے ہیں دنیاوی عذاب غربی عذاب ذالق جزا اللہ النار یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا جو کہ آگے یہ ان کے لیے بدلہ ہے لوہم فی ہاں دار الخل ان کے میں ہمیشہ رہنا بدلہ ہے ان کے لیے جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ اللہ فرماتے آیتوں کے ساتھ انکار کر رہے تھے اس انکار کا یہ سلا ہے وکال الزین کا فروخ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا عرب بنائے ہمارے رب ہر لدہ نے دکھا دے ہم کو دو قسم کے لوگ جنہوں نے ہم کو کیا انسانوں گمراہنوں میں سے نہ جما کر دیں گے ہم ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے لے کہ وہ ہو جائے نچلے لوگوں میں سے مانا انسانوں میں جنوں میں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہمارے لیے انہوں نے چالے چلائی تھی اور مختلف حربوں سے دین سے ہم کو پھیر دیا تھا ان کو لے کیا کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو زمین پر رکھ کر اوپر چڑھنا چاہتے ہیں قدموں کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آج زلیل ہو جائے جنہوں نے ہم کو ذلیل کیا ہے دنیا میں تو ان کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نا کسی مشرق کو ان کے کسی پیر کے خلاف بات کہہ دو تو وہ آپے سے باہر نکلتے ہیں اور وہ پھر کسی کے قتل کو بھی نہیں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ کئی اس طرح معاہدین کو مشرقین نے قتل کیا ہے صرف توحید کی وجہ سے جس کی مثالیں قرآن میں حدیث میں اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ جو قیامت کے دن یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے سامنے لے آؤ ہم قدموں کے نیچے لانا چاہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی فائدہ نہیں ان الدینہ بے شک بولو کالو جنہوں نے کہا رب, ان اللہ رب ہمارا اللہ غم مت کرو واب شروع خوش ہو جاؤ بل جنت اس جنت کے ساتھ کن تم تو جو تم وعدہ دیے جاتے تھے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کے مطابق اللہ کے جنتوں کے بشارتیں حاصل کرو آج تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے نہ تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور قبر کا جو مرحلہ ہے آخیرت کے مرحلوں میں سے ہے اس میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ نیک فرشتے نظر آئیں گے ان کے اعمال کو نیک شکل صورت اللہ دے گا اور وہ ان کے ساتھ اکیلے تنہائی کے وقت میں اکٹے ساتھی بن جائیں گے جو کہ اطمینان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے اور میں دنیا میں ہم تمہارے ساتھ آخرت میں بھی وہ لکم فی ہاں اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تمہارے نفس چاہتے ہیں مانا جنت کے اندر ہر ایک نعمت تمہارے لیے حاضر ہے وہ لکم فی ہاں اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم جو مانگو گے تم جو تمہاری چاہتے طلب ہے نزلہ من غفور الرحیم مہمان نوازی ہے یہ بہت بڑے بخشنے والے مہربان بادشاہ کے طرف کہ ان کے طرف سے میمان نوازی ہے اس نے تم کو یہ اعزاز دیا ہے ومن احسن ہے بہت بہتر قولن بات میں ممن اشهد الى الله جو دعوت دیتا ہے اللہ کے طرف عامل الصالحن اور نیک اعمال کیے ہیں وقالا اننا من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اس میں ایک انداز سمجھایا کہ ایک دائی دعوت دیتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ کوشش ہے کہ یہ پہلے پوچھواتے ہیں اچھا یہ کون ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی حق پرست ہے نا تو پہلے سے کہتے اچھا یہ فلاں چھوڑو ان کو ہٹاؤ یہ وہ ابھی ان کی باتیں نہیں سنو جلدی سے اس کو بدنام کر دے تو شریعت نے یہاں ایک طریقہ سمجھایا کہ جہاں اجنبیت میں تم دعوت کا کام کرو تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے تم چیخے مارنا شروع کرو کہ ہم فلائیں نہیں وہاں تم بات کرو عام بات کرو لوگوں کو سمجھاؤ تم سے وہ کوئی ایسے علامتی بات نہ نکالے کہ اس کی وجہ سے تمہارے خلاف پرپگنڈا کر لے لیکن اگر دعوت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ کے دعوت میں آ جاتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا آپ کون ہے آپ اپنا تعارف تو کرو تو پھر ایسے انداز میں اپنا تعارف کرو کہ وہ اجتماعی انداز ہو یہ کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں بس اور کیا چاہیے اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز ہے وانا من اننی من میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ میرا سب سے بڑا تعارف ہے تو نہیں برابر ہوتے نہ برائی ادفا بلتی دور کرو اس طریقے کے ساتھ احسن جو اچھا ہے جو اچھا طریقہ ہو شخص بے نہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہے کان نہم گویا کہ وہ ولیمیم تمہارا دوست ہے نہایت گہرا فرمائے کہ دعوت کے یہ اسلوب اپناؤ کہ جب تمہیں کوئی برا بلا کہ گالی گلوچ دے تم اچھے انداز سے پیش آ جاؤ اخلاق کا مظاہرہ کرو ان کو سمجھاؤ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے اس نرم لہجے کو یہ دعوت کے اچھے انداز کو ایسے بٹھا دے گا کہ وہ اپنے برا بلا گالی گلوچ پر پیشمان ہوگا یہ میں نے غلطی کی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وما القاہ البرو نہیں حاصل ہوتا ہے کسی کو یہ مقام یہ لقا تلقی اس کا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے یہ مشکل کام ہے نا نہیں سکھلائی جاتی ہیں یہ مقام الزین مگر ان لوگوں کو صبر جنہوں نے صبر کیا وما القا ہاں نہیں سکھلائی جاتی ہے یہ مقام اللہ مگر اس کو جو بہت بڑا حصے والا ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت بڑے اجر سے نوازا ہے وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین پر صبر کرے اور دعوت کے اس میدان میں ایسے اسلوب اختیار کرے جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے دعوت کے اندر یہ صبر کرنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے صبر کرنا اور شیطانوں کے وسوسوں کا دفاع کرنا یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یہاں صبر کا ذکر کیا تو دوسری آیات میں دوسرا علاج بتایا وہم ما ان زغن کا اگر پہنچے آپ کو منہ شیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ بالله تو پناہ طلب کرو اللہ تعالی سے انه هو السميع العليم یقینا وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے مان یہ کہ جب انسان دعوت دیتا ہے تو شیطان آ کر وسوسے دیتا ہے یا تو تمہارے زبان پر ایسا جملہ لانا چاہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا پورا تقریر بگاڑ کے رکھ دے یا پھر آپ کے دل میں وہ نفاق پیدا کرنا چاہتا ہیں کہ تم تشہیر کے لیے جملے کا ہو بڑا زبردست دعوت کے میدان میں تعاون پڑھنا بہت ضروری ہے پناہ حاصل کرنا اللہ تعالی سے شیطانوں کے مقابلے میں وہ من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے دن ہے وہ شمس اور قمر وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور چاند سورج ہے لا تسجدو لشمسِ وَلَا لِلْقَمَر سجدہ نہ کرنا نہ تو چاند کو نہ کمر کو وَسْجُدُ لِلَّهِ سجدہ کرو اللہ کے لئے اللذی واللہ قَلَقَهُنَّ جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان تم اگر ہو تم ایا ہوتا بودون اس اللہ کے خاص عبادت کرنے والے ہیں فرمایا عبادت اس کی ہوگی خلقت جس کی ہیں ربوبیت جس کی ہیں اب رب وہ ہو خ عبادت کسی اور کا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے اور میں خالص اللہ کی عبادت کروں زمین اسمان میں کسی اور کی عبادت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے یہ دھوکا ہے انہوں نے تک کبر کیا فلینک بس وہ جو تیرے رب کے پاس ہے تصبیح پڑتے ہیں وہ لہو بل صلاح کے لیے رات کو ہارن امون اور وہ تختے نہیں ہیں مرات ملائک۔ فرشتے ان کے لیے دعائیں پڑتے ہیں فرشتوں کے دعاؤں کے وہ مستحق بن گئے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی اور وہ فرشتے لا سمون تکتے نہیں ہیں امین آیات ہی اللہ کا ترل اور زخاش اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں دیکھتے ہیں آپ زمین کو خاشاتن دبی ہوئی بنجر میدان ظلف جب ہم نازل کرتے ہیں علیہ اس پر الماء پانی اهتزت تو وہ لہلہانے لح لگتی ہیں اس میں جان پیدا ہوتا وہ وربت اور وہ اوپر آتی ہیں مالا پودے پیدا کرتی ہیں ان الذی بے شک وہ احیاہ جس نے زندہ کیا اس زمین کو المہ ال موتا ضرور زندہ کرے گا مردوں کو ان هو علی کل شے قدیر چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر وہ قادر بعض لوگ کہتے ہیں نا اگر آپ ان کو کوئی بات بتا دو کہ بھائی یہ کام اللہ کر سکتے وہ قادر ہے تو وہ بے وقوف کہتے تم اللہ کی قدرت سے دلیل پکڑتے ہو اللہ تعالیٰ کا قانون اور بات ہے قادر ہونا اور بات ہے کہتے نہیں قادر تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن کہتے یہاں قدرت سے دلیل نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے جب اللہ نے خود اپنے قدرت سے دلیل لیے تو ہم کیوں نہیں لیں گے ان الدینہ بے شکوہ نفی فی نا جو کجروی کرتے ہیں ہمارے آیتوں میں الحاط تلاش کرتے ہیں اس کے معنی بدلنا یا ایک دوسرے کو ٹکرانا یا ایسے تعویلات باطلہ کرنا کہ آیات کے واضح اور جو حقیقی صورت ہے اس میں تبدیلی آ جائے لا نارے نا وہ چھپ نہیں سکتے مفی نہیں ہو سکتے ہم پر اب یا کیا وہ شخص جو ڈالا جائے گا آگ میں خیرن بہتر ہے ام آمنن یا وہ شخص بہتر ہے جو آئے قیامت کے دن امن کے ساتھ ایک تو جانم کا ایندھن بن گیا دوسرا نیک اعمال کی وجہ سے امن کے ساتھ آیا فرمایا ما شم عمل کرو جو تم چاہو ان بما ہو بیما تمل یقین اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے وہ خوب دیکھنے والا ہے تمہارے احمال پر اللہ کا نظر ہے اس کے نظر سے کوئی مخفی نہیں ہے وہ رب کریم تمہارے تمام احمد پر نظر رکھا ہوا ہے تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ لوگ جو اللہ کے آیتوں میں الحاط کرتے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا لئینا وہ ہم پر چپ نہیں سکتے تو جو آگ میں ڈال دیے جائیں گے ان کا یہ نتیجہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے فرمایا ملوما سے تم عمل کرو جو تم چاہتے ہو اناتا مرو نبصیر یقینا وہ اللہ تعالی جو تم عمل کرتے اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی تنبیہ ہے نا یہ عملوا ما شاؤت جو تمہاری مرضی ہے کرو لیکن نتیجہ سن لے پھر ان الذين बेशक وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا بے ذکر ذکر کے ساتھ لما جاءهم جب آیا ان کے پاس وہ انه لكتابنا عزیز یقینا یہ تو کتاب ہے زبردست اتنی زبردست کتاب کا انکار کر لینا یہ کہاں گئے کہ انصاف ہے کہاں کے عقل مندی ہے فرمایے لا یعطیح الباطلو نئی آ سکتا ہے اس کتاب کے مقابلے میں باطل من بیلیدے ہیں اس کے آگے سے ولا من خلفی نفیچے سے تنزل من حکیم من حمید نزول اس کتاب کا حکیم بادشاہ تعریف کیوئے بادشاہ کے طرف سے ہیں۔ جس بادشاہ کے تعریف ہے جو بادشاہ حکمت والا ہے جو بادشاہ عزیز ہے اس کی کتاب کا کیا عظمت ہوگا اس کی کتاب میں حکمتیں کتنے ہوگی وہ کتاب کتنا تعریفوں کا حقدار ہوگا کیونکہ بیچنے والے کی جب یہ صفات ہے فرمائے اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے ہیں نہ تو اس میں لفظی تحریف کر سکتے ہیں کوئی نہ معنوی تحریف کر سکتا ہے کوئی کیا تک ان کا دفاع موجود ہے دفاع کرنے کے لیے اللہ کے بندے موجود ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ماقال اللہ ما قد قیل من نئی کہی گئی نہیں کہی جاتی آپ کے لیے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا یہ کوئی نئے بات نہیں ہے اس سے پہلے ان نرب کے لزما فرتن وضو بہت بخشنے والا بہت سخت و عذاب دینے والا ہے دونوں باتیں بتائی جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے دعوت ہے آؤ جی ایمان لے آؤ لزو مغفرت وہ بڑے بڑے کافروں کو معاف کرتے ہیں اسلام کی تاریخ عجیب ہے قاتل ہے نبی علیہ السلام کے چچا کو قتل کیا ہے ہمزہ کو اور نبی علیہ السلام سے پیغام بیچ کر پوچھتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے لیے معافی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایمان قبول کر لیا صحابی بن گیا یہ کتنا عظیم اللہ کا لزو مغفرت ہے مغفرت والا ہے یہ ابو سفیان آیا ہے یہ خالد بن ولید آیا ہے ستر صحابہ کی یہ قاتل ہے عہد میں اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کے بڑے ہیرو ہیں یہ اللہ کا قانون ہے قرآن ہم کر لیتے اگر اس قرآن کو آجمی زبان میں ہم اتار دیتے لقال ضرور یہ لوگ کہتے اللہ آیا تو کیوں تفصیل کے ساتھ نہیں ہے اس کے آئے تھے کتاب اجمی ہے رسول عربی ہے پھر ان کا اعتراض ہوتا یہ کیسے معاملہ ہے نبی عربی کتاب اجمی آ گیا ہے ابھی ہم نے عربی زبان میں عربی رسول پر عربی کتاب اتارا فل آپ فرما دیجیے ہو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہدن ہدایت وہ شفا اور اس میں شفا ہے یہ ہدایت کی کتاب شفا کی کتاب ولدینا وہ لوگ فی مینی آدان و جو ایمان نہیں جاتے ان کے کانوں میں بندش ہے وہ ہوا علیہ اور وہ ان کے حق میں اندہ پن ہے یہ قرآن ان کے اوپر ایسا ہے جیسے پن دل بند ہے کان بند ہے انکے بند ہے رستہ نہیں ہے بالکل پلا یہ لوگ جنادوں مکان بکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے ایسے لگتے ہیں یہ کتاب ان کو سناؤں تو ایسے ان کو سنائے دیتے ہیں جیسے کہ بہت دور سے کوئی ان کو آواز دیتے ہیں اور وہ آواز ان کے کانوں تک پہنچتا بھی نہیں ہے ایسے انداز میں قرآن کو جب یہ سنتے تو ان کا اس طرح سننے کا انداز ہوتا ہے گویا کہ بہت دور سے ان کو کوئی آواز دے رہا ہو اور ان کے سنائی میں کمی ہو سن نہیں سکتے وہ لکرا تینہ موسل کتاب نے مصعل السلام کو کتاب وخت اختلاف کیا گیا اس کے بارے میں متن سبقت اگر نہ ہوتی پہلے سے طے شدہ بات جو بات پہلے سے طے شدہ ہے وہ نہ ہو چکے ہوتی میر رب کا تیرے رب کی طرف سے لقن ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں لیکن اللہ نے پہلے فیصلہ کیا ہے دعوت دیں گے نبی اتنا ہوگا اتنا ہوگا پھر اتنے میں عذاب آئے گا اتنے میں نہیں آئے گا اتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اتنے کفر میں رہیں گے وہ ان لفی شکم عرب یقیناً اس سے وہ شک میں ہے کیسا شک فرمائے استرابی شک شک میں پڑے ہوئے کیونکہ شک بھی شک ہے مریب بھی شک ہے تو ایسے شک میں ہے جس میں مضبوط پڑے ہوئے استراب میں من عامل جس نے عمل نیک اپنے لی ہے وہ من آسان جس نے گناہ کیا اس کا وبال اسی پر ہے وما ماں رب کا نہیں ہے تیرا رب ذلام ابیر اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا وہ ظلم سے پاک ہے وہ ہر اعتبار سے ظلم سے پاک ہے بلکہ وہ یوریز ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ وہ تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا ہے تو اگر یہ جانم میں جائیں گے کل تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عین عادل انصاف ہوگا